آٹھ اعمال و احکام نمبر ایک دس راتوں کی فضیلت حدیث مبارکہ میں آشرا ذالحجہ کی راتوں کی عبادت کو فضیلت میں شب قدر کے برابر قرار دیا گیا ہے اس سے شب قدر کی امتیازی فضیلت میں کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان دس راتوں کی قسم کھائی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعلیٰ ہے ولفجری ولایال آشر فجر کی قسم اور دس راتوں کی تفسیر جلالین میں ہے ولایال ناشر اِی عاشر دل حجہ یعنی دس راتوں سے مراد ذوالحجہ کی دس راتیں ہیں امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں ہو عشر دل حجہ وقال قالحبن عباس یہ ذوالحجہ کی دس راتیں ہیں اور حضرت عبد بن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے حضرت شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں عید قربان کی فجر بڑا حج ادا ہوتا ہے اور دس رات اس سے پہلے بیان القرآن میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو اختیار فرمایا ہے الغرض اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیات مبارکہ میں جن دس راتوں کی قسم کھائی گئی ہے وہ الحجہ کی پہلی دس راتیں ہیں پس اس سے ان راتوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے چنانچہ ان راتوں میں عبادت کا اور گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کیا جائے